نبی اللہ اعلی آلک نور اللہ ایمان و کفر کا بیان جاری ہے زبردستی یا مجبوری کی صورت میں کسی نے کلمہ کفر بکا تو اس کی کیا صورت ہونی چاہیے بل جہر کلمہ کفر زبردستی اگر کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا مجبور کیسا یعنی اسے مار ڈالنے کہ بول ایسا ورنہ تو جب بھی قتل کر دیتے یا اس کاٹ ڈالنے کی تیرا ہاتھ توڑ دیں گے تیری آنکھ پھوڑ دیں گے صحیح دھمکی دی گئی صحیح دھمکی دی گئی کیا مطلب کہ جس کو دھمکی دی گئی وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایسا کر لے گا کہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے گی یہ تو ایسا کر لے گا تو ایسی حالت میں اس کو یعنی جس کو دھمکی دی جا رہی ہے جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ زبان سے کلمہ یہ شرط ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا جو پہلے سے ایمان حاصل تھا وہ اب بھی رہے صرف زبان کی حد تک اس کو رعایت دی گئی ہے مگر افضل جب بھی یہی قتل ہو جائے مگر کلمہ کفر نہ برقی افضل شہید کا رتبہ پائے گا اور جو توریا کرنا جانتا تو اس کے لیے توریا کرنا ضروری ہو جائے گا یہ آپ کو تفصیل پہلے بتا دیجیے عمل جوارح داخل ایمان نہیں وہی آزا کے جو امال ہوتے البتہ منافی ایمان ہیں یعنی بالکل ایمان کے برعکس کفر ہے ان کے مرتکب کو کیا کہا جائے گا کافر کہا جائے گا جیسے بت یا چاند صورت کو سجدہ کرنا بت کو اگر سجدہ کیا یا جا چاند کو سجا کیا یا سورج کو سجدہ کیا پھر بولا گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو سجدہ کرنا کفر ہے تو اس کا یہ عذر نہیں سنا جائے گا یا کسی نے نبی کو قتل کیا یا نبی کی توہین کی یا مصحف شریف یعنی قرآن شریف یا کعبہ معزمہ کی توہین کی یا کسی سنت کو ہلکا بتایا یہ جی ساری کی ساری باتیں گے کفر ہے ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا اسی طرح بعض اعمال کفر کی علامت ہیں ان کے مرتکب پر بھی حکم کفر لگے گا مثلا زدار باندھنا یہ نیچے لکھا ہوا اس کا کہ وہ دھاگا ہوتا ہے جو ہندو گلے اور بغل کے درمیان ڈالتے ہیں یہ خاص ان کی ایک علامت ہوتی ہے ایسی طرح سر پر چوٹیاں رکھنا یہ بھی ان کی علامت ہے قشقہ لگانا یہ ٹیکا وغیرہ کا ایک نشان ہوتا جو ہندو اپنے سر پر لگاتے بالکل عجیب سا نشان ہوتا ہے بالکل واضح ہوتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے تو ایسے افعال کے مرتکب کو بھی فقائ کر کیا کہتے ہیں کافر کہتے ہیں تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو از سر نو اسلام لانے اور ان کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا جو ہم مرتد کے بیان میں پڑھ چکے یہ اصول بیگ کیے جانے ہیں اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے ساری زندگی پتہ چل جائے گا کہ کون سا کلمہ کفر ہے کون سا نہیں ہے اس میں بہت معلومات مل جائے گی ایک اندازہ ہو جائے گا حرام قطعی کو حلال کہنا پی کیا ہے کفر ہے جس چیز کی حلت یعنی جس اس کا حلال ہونا حلت حلال ہونا جس چیز کی حلت نس قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا کیا ہے کفر ہے یعنی ایسی نص اس میں وارد ہوئی ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں وہ کہتا ہے نہیں حرام ہے حالانکہ ایسی نس وارد ہوئی ہے کہ وہ بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے تو ایسی علت جو نس قطعی سے وارد ہوئی ہو نس قطعی سے ثابت ہوئی ہو اس کو حرام کہنا کفر ہے اور جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا یہ بھی کیا ہے کفر ہے جبکہ یہ حکم جبکہ ان باتوں کا تعلق کس سے ہو ضروریات دین سے ہو جیسے کہ ہم پیچھے اصول پہلا اصول پہلا ہے کہ ضروریات دین کا انکار کیا ہوگا کفر ہوگا یا منکر یعنی جو انکار کر رہا ہے وہ اس کے حکم قطعی سے آگاہ ہو مثلا غیبت غیبت کیا ہے حرام قطعی ہے اگر کوئی شخص اس سے واقف ہونے کے باوجود یعنی یہ جانتا ہے کہ غیبت حرام خطیش کے باوجود غیبت کو حلال جانتا ہے کوئی بات ایسی کرتے ہوئے کہتا ہے میں غیبت نہیں کر رہا تو اگر ایسا جاننے کے باوجود کہہ رہا ہے تو اس پر کیا لگے گا حکم کفر لگ جائے گا وہ جانتا ہی نہیں غیبت کی تعریف ہی نہیں پتا اس کو تو پھر یہ معذور کہلائے گا گناہ کار ہوگا لیکن اس پر حکم کفر نہیں لگے گا اسی طرح شراب شراب کیا ہے ہرام کے کی نس ہوئی ہے, ہے. قطری ہے ایسی نص پر واری دی ہوئی جس پر کوئی شک و شبہ ہے کوئی شراب کو کہہ دے کہ یہ حلال ہے اللہ تو وہ بھی کافی ہو جائے گا اسی طرح جوا نس قطر واری دی ہوئی اس پر ایسی نس والی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کی حرمت جو حرمت یقینی ہے تو وہ اس کو حلال کہہ دے تو ایسا شخص بھی کافی ہو جائے گا اسی طرح سود ہے اس کی حرمت بھی نس قطعی سے ثابت ہے یعنی ایسی نس وارد ہوئی ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کوئی پہلو نہیں نکلتے کہ یہ پہلو بھی نکلا نہیں یہ پہلو بھی نہیں بچت ہو جائے ایسا نہیں ہے تو جو سود کو حلال بتائے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں تقلید کس میں کی جاتی ہے فروعیات میں کی جاتی یعنی اعمال جو ہوتے ہیں نا نماز کے احکام ہو گئے روزے کے احکام ہو گئے غسل کے احکام ہوئے گئے نکاح طلاق حج زکوٰۃ اسی طرح معاملات بےوشرا ادارہ وغیرہ وغیرہ تقلید ان معاملات میں کی جاتی عقائد میں تقلید نہیں کی جاتی تو جو عقائد کے جو اصول ہیں بنیادی اصول ہیں ان میں تقلید جائز نہیں ہے بلکہ جو بات ہو یقین قطعی کے ساتھ ہوتی ہے اس میں تو خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو کیونکہ عقائد کی باتیں کیا ہوتی ہیں ساری کی ساری یقینی ہی ہوتی ہیں اور عقیدہ بندہ رکھتا ہی کسی پر اس وقت ہے جب اس کو یقین حاصل ہوتا ہے اور یہ یقین حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے کوئی سا بھی ذریعہ ہو خواہ کسی سے سن کر حاصل ہوا ہو کتابیں پڑھ کر علماء سنت کی حاصل ہوا ہو وغیرہ ہوا. اس کے اصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں علم استدلالی یہ ایک مطلب علم ہے جس سے دلائل دیے جاتے ہیں کہ یہ عقیدہ اس کی یہ دلیل یہ عقیدہ اس کی یہ دلیل یہ عقیدہ اس کی یہ دلیل تو دلائل سے جانچنے کی بھی اس میں کوئی حاجت نہیں ہے دلائل اپنے اعتبار سے ہوتے اس کا معاملہ الگ ہے جیسے اللہ ایک ہے اس پر بے شمار دلائل قائم ہے لیکن ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جی بہت سارے دلائل ہیں اگر دلائل نہ بھی ہوتے تو یہ قرآن کی نس واضح ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا اور بھی بہت سارے دلائل ہیں اس طرح عقائد کے معاملات میں دلائل اگرچہ ہے لیکن علم استدلالی کی اس میں حاجت نہیں ہے اصول عقائد میں علم استدلالی کی حاجت نہیں. یہ علماء حضرات کا منصب ہے دلائل سے بات کرتے اور جو انکار کرنے والا میں سمجھاتے ہیں دلائل دے کر بعض میں تقلید ہو سکتی ہے یہاں بعض فروحی عقائد ایسے ہوتے جس میں تقلید ہو سکتی ہے اسی بنا پر خود اہل سندر میں دو گروہ ہیں ایک کہلاتے ماتوری دیا کہ امام الہدا حضرت ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبے ہوئے یعنی ان کے پیروکار ہوئے اور دوسرے ہیں کہ یہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی کے تابع ہوئے دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں آپس میں صرف بعض فرویات کا اختلاف ہے ان کا اختلاف کیسا ہے شافی کا سا امام شافی فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھو امام شافی فرماتے کے طباف کے دوران یہ کرو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ کرو تو یہ اختلاف جو ہے کس میں آ رہا ہے بعض فرویات میں آ رہا ہے تو وہ اختلاف ہونا اپنی جگہ پر لیکن اس سے دونوں فریقے اہل سنتی ہی ہیں ان کا یہ اختلاف فروئی اختلاف کہلاتا ہے دونوں اہل حق ہی ہیں اور دونوں میں سے کوئی کسی کی تزلیل یعنی ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کہتا اور تفسیق ایک دوسرے کو فاسق بھی نہیں کہتا تبلیل ایک دوسرے کو گمراہ بھی نہیں کہتا بلکہ دونوں آپس میں کیا ہے بھائی بھائی کسی سفر پر روانہ ہوئے ہیں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید مطلب یہ حکم فرمایا تھا کہ نماز اثر کی یا کسی نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اولا جگہ جا کر پڑھ ٹھیک ہے سفر شروع ہوا دوران سفر ہی اس نماز کا وقت آ گیا اب اگر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے فرمائے نماز پڑھنا تو یہ نماز قضا ہو جاتی ہے تو اب صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئے بعد صحابہ کہنے لگے کہ سرکار نے جو کہ فرمایا کہ ادھر جا کر پڑھنا تو اب ہمیں ادھر ہی پڑھنی ہے دوسرے جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ واقعی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا منشا یہی ہے لیکن چونکہ ہم لیٹ ہو گئے اور نماز تو وقت آ گئی ہے اور قرآن کا حکم تو ہے کہ نماز وقت میں فرض ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل بھی ہے اور ہم یہی نماز پڑھیں گے عصر کی نماز جو جو بھی نماز تھی بعض صحابہ نے وہی نماز پڑھ لی بعض میں وہاں جا کر پڑھی دو رائے ہو گئے واپس آئے معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا نے کسی کو کچھ بھی نہیں فرمایا وہ کو انہوں نے کس پر عمل کیا تھا دونوں فریقے نے عمل کس پر کیا قرآن و سنت پر ہی عمل کیا نا ایک نے ظاہری فرمان کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کیا دوسرا ظاہری فرمان کے ساتھ اس کی تہ تک پہنچا دوسرا اس کی تہ تک بھی پہنچ گیا فرمان کا مقصد واقعی تھا لیکن ہم چونکہ لے ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے نے ہی پڑھ لی تو دونوں کو میں دونوں میں سے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ملامت نہیں کی انکار نہیں فرمایا کسی کو نہیں کہا حالانکہ ایک کی نماز تو نہیں ہونی چاہیے نا فرمایا تم فرمائے اپنے نماز لوٹاؤ دونوں نے ہی قرآن و سنت پر عمل کیا اسی طرح امام شافی امام اعظم اور دیگر ائمہ کا اختلاف ہے کہ یہ حضرات قدوسیہ قرآن و حدیث سے دلائل لیتے ہیں اس سے مطلب مسائل اخذ کرتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا زیندر سوچ ہوتی ہے دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں امام اعظم نے اس دلیل سے یہ سمجھا اور مسئلہ یہ بیان کر دیا امام شافی نے یہ سمجھا اور یہ بیان کر دیا تو یہ ان کے جو مقلدین ہوتے ہیں ان کو اسی پر عمل کرنا چاہیے ہم چونکہ امام اعظم کے مقدین ہے تو ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے جیسا امام اعظم نے فرمایا ایمان کی کیفیت ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار لمبائی چوڑائی یا موٹا یا گٹی رکھتا کمی بیشی کس چیز میں ہوتی ہے جو مقدار رکھتا لمبائی چوڑائی ہو اس کی موٹائی ہو یا اس کی کو گنتی ہو عدد ہو ایک دو تین چار پانچ موٹائی ہو دو انچ موٹائی ہے چار انچ موٹا ہے تو لمبائی چوڑائی اعتبار سے اور اس طرح کے معاملات کے اعتبار سے وہ چیز گٹی بڑھتی ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے جبکہ ایمان کا معاملہ ایسا نہیں کہ اس میں اس طرح کا معاملہ تو وہ کم بیش ہو جائے نقصان اس میں ہو جائے ساری ایمان بلکہ ایمان کیا ہے ایمان تو ایک تصدیق ہے ایمان کیا ہے تصدیق ہے اور تصدیق کیسی ہے کیف ہے کیف سے مراد یعنی ایک حالت از آنیا ہے از آنیا کہتے ہیں یقینی حالت کو کیا کہتے ہیں یقینی حالت کو کہتے بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا قرآن پاک کی بعض آیتیں ہیں جس میں جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ان سے ان کا ایمان بڑھے تو یہاں ایمان بڑھنے کا جو بیان ہوا تو اس کے اس سے مراد کیا ہے چونکہ ابھی یہ بیان کیا جائے گیا کہ ایمان ایسا نہیں کہ جس میں زیادتی ہو یا اس میں نقصان ہو ایسا نہیں ہے تو ایک ایسی حالت ہے کہ یقینی حالت ہوتی ہے اس میں زیادتی اور نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے تو جو بعض آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان زیادہ ہو اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب یہ کہ جو باغ آئے میں ایسا فرمایا گیا ہے اس سے مراد مؤمن بھی, بھی, ہے بھی جس پر ایمان لایا گیا مصدق بھی جس کی تصدیق کی گئی اب اس کا مطلب کیا ہے یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین ن تھی بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لانا لازم ہوتا تو یہ جو قرآن پاک میں ہے اس سے مراد یہ ہے جیسے کہ ایک حکم نازل ہو گیا صحابہ کرم اس پر ایمان لیا ہے دوسرا حکم نازل ہو گیا اس پر بھی ایمان لیا ہے تو وہ اب مؤمن بیہی میں زیادتی ہو رہی ہے زیادتی کس میں ہو رہی ہے ایمان جس پر لایا جا رہا ہے اس میں زیادتی ہو رہی ہے اصلاً ایمان میں زیادتی نہیں ہو رہی نہ کہ خود نفس سے ایمان بڑھیا گھٹ جاتا ایسا نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ایمان میں شدت و ضعف ہوتا ہے ایمان ضعیف ہوتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے یہ تو ہے کہ یہ ایک کیفیت یعنی اس حالت کے آواری ذات میں سے اس کو چیزیں یہ پیش آتی رہتی ہے جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ تنہا ان کا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموعہ ایمان پر غالب ہے ایسا ان کو شدت والا ایمان حاصل ہے اسی طرح بہت سے پاک ہے کہ جو تم نے برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بدل دے اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جانے اور یہ کمزور ایمان والا ہے اس طرح جو بے نمازی ہے آصف کو فاجر ہے گناہ گار بد کردار ہے گناہوں میں ہی ملوث ہے تو اس کا ایمان بھی کیا ہے کمزور ہے اور جو نیک نماز متقی پرہیزگار ان کا ایمان مضبوط اور جو اولیاء کاملین الین ان کا ایمان مزید مضبوط اس طرح درجہ بہ درجہ ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے یہ ہوتا ہے لیکن ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے کہ پاؤ انچ ہو گیا یا دو انچ ہو گیا ایسا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں یہ تو ایک حالت ہے اور حالت جو ہوتی ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ اس میں کمزوری اور زیا سختی اور استحکام والے پہلو ہوتے کم ہو جانے والے بڑھوتری والے پہلو اس میں نہیں ہوتے جو بے نمازی ہے وہ بھی مومن ہے جو نمازی ہے وہ بھی مومن ہے لیکن نمازی بحیثیت نماز پڑھنے کے اس کا ایمان بے نمازی کے مقابلے میں مضبوط ہے اور جب کہ جو بے نمازی ہے اس کا ایمان نمازی کے مقابلے میں کمزور ہے اگرچہ کہ ایمان اس کو بھی حاصل ہے اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک شخص اپنا مال تجوری میں محفوظ رکھتا ہے اس میں لوک لگا لیتا ہے تو اس کا مال محفوظ ہے بنسبت اس شخص کے جو اپنا مال ہاتھوں میں لے لے کر گھوم رہا ہے اس کا مال محفوظ نہیں ہے دیکھے مال دونوں کے پاس ہے مال ہونے میں دونوں برابر لیکن مال کی حفاظت کے معاملے میں ایک مضبوط ہے دوسرا کمزور ہے ایسے ہی بے نمازی ہے کہ جو اپنا ایمان اس طرح کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے گویا کہ شیتان آ کر کسی بھی وقت چرا کر لے جائے یا گناہ گاہ اور جو نمازی ہے سنتوں کا پابند ہے گناہوں سے بچتا ہے وہ اپنا ایمان محفوظ کیے ہوئے شیتان اس کو چرائے بہت مشکل ہے اور نیک نمازی متقی منتقبار کا خاتمہ انشاء اللہ ایمان پر ہوگا بالا جو گناہ میں مصروف ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے ایمان و کفر میں واسطہ نہیں کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے یعنی آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا ایسا نہیں کہ مسلمان نہ ہو کافر بھی نہ ہو کوئی تیسرا درجہ ہو ایسا نہیں تیسری صورت کوئی نہیں کہ آدمی نہ مسلمان ہو نہ کافر یہ دو صورتیں بس ہاں ایسا ہو سکتا کہ بعض افراد کو کسی شک و شبہ کی وجہ سے جو واقعی مضبوط ہو اس بنا پر اس کو کچھ نہ کہا جائے نہ مسلمان نہ کافل جیسے کہ یزید یزید پلیت کے بارے میں امام اعظم نے سکوت فرمایا ہے خاموشی اختیار فرمایا اس کو نہ مسلمان کہا نہ اس کو کافر کہا کیونکہ ایسے مضبوط دلائل یا شوائد ایسے تھے کہ جو اس کے کفر کے معاملے میں شک و شبہ ڈال دیتے کہ اس نے گفر نہیں کیا اور چونکہ معاملات ایسے تھے کہ اس کی کفر کی طرف بھی جا رہے تھے اور بھی والے بات تھی تو آپ نے سکوت فرمایا یزید کو نہ مسلمان کہا نا کافر منافک زبان سے دعوی اسلام کرنا زبان سے اس بات کا دعوی کرتا کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں اسلام سے ان کا یہ خالص کفر ہے ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا نام وہ اس کو حاصل نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم, جہنم کا سب سے نیچے طبقہ ہے ان النار منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوئے عذاب در عذاب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے یعنی منافقت کی صفت سے اس نام سے منافق کے نام سے مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا یعنی ان کے باطنی کفر پر جو ان کے دل میں کفر چھپا ہوا بیٹھا تھا زبان سے تو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہم مومنی وغیرہ وغیرہ لیکن ان کے باطن میں جو کفر چھپا ہوا تھا دل میں جو کفر چھپا ہوا تھا اس پر قرآن نے گواہی دی قرآن ناطق ہوا قرآن بولا نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا جیسے قرآن پاک میں ونا سا منا بِاللَّهِ و الْآخِرِ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر اللہ پر ایمان لیا یہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے، وما ممین یعنی یہ لوگ مومن نہیں ہیں تو قرآن نے ان کے مومن نہ ہونے کی گواہی دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیبتا فرمایا حضور علیہ صلاۃ السلام نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچان لیا اور برے دربار میں ایک دفعہ آپ نے فرما دیا او خروج یا فلاں ان منافق اے فلاں تو یہاں سے نکل جا تو منافق ہے. تو اس زمانے میں چونکہ وہی کا سلسلہ تھا حضور علیہ السلط وسلام ب نفس نفی تشریف عرماتے قرآن کا منظور ہو رہا تھا تو یہ ظاہر ہو گئے اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعی کے ساتھ یقین کے ساتھ کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا کسی کے دل کے حال کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے گا ہم اس کو کیا سمجھیں گے مسلمان ہی سمجھیں گے دل کے اندر کیا چھپا بیٹھا ہمیں کچھ پتا نہیں جب تک اس سے کوئی کول یا فیل ایسا شادر نہ ہو جو منافی ایمان ہو کوئی اس سے قول ایسا شادر ہو جائے یا ایسا فعل شادر ہو جائے کوئی ایمان کے منافی ہو تو پھر الگ بات ہے البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور دیکھا جائے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں یہ شاخ ہے یہ منافق کی تاریخ سے منافق کے مانک ہے آج کے دور میں نہ ہم زبان سے نہ ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم تمام کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے تو اگر یہ روکنے جاتے ہیں تو اس میں تو فساد اور لڑائی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا واقعی ایمان تو کمزور ہے ایمان تو واقعی کمزور ہو گئے وہ دور تھا ایک جس میں بزرگان دین اولیاء کاملین علماء امت بغیر کسی خوف و خطر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے تھے عمرم بالمعروف کرتے تھے ناہیو ناہی المنکر کرتے تھے آج ایسا نہیں ہے آج تو لاکھوں میں دو چار ایسے ہوں گے جو جن کو یہ مقام اور بڑا باسلم کو دیکھ لیجیے امروف نے ان کا ایمان دیکھ لیجیے آپ سلمان اللہ کیسا مضبوط مستحکم ہے ہم اپنی دیکھیں حالت تو ہم تو سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں تو ایمان کی کمزوری تو ہے ہی ہے ایمان تو کہلائے گا اب یہ کہ بندہ اپنے اندر کوڑھن پیدا کرے اللہ سے دعا کرے ہمت کی اور کوشش کرتا رہے جتنی زیادہ کوشش کرتے رہے گا انشاءاللہ اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا چلا جائے گا اینا, یہ مطلب ہاتھ سے روکنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم مطلب اس کو مارے گے ہاتھ سے روکنے کا منصب جو ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے وہ حکیم اسلام کا ہے حاکیم اسلام ہاتھ سے روکے گا کہ سزا دے گا تاضیر کرے گا وغیرہ وغیرہ اور اسلامی حکومت نہ ہو تو اسلامی حکومت تو ہے نہیں تو ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے سوشل بائکاٹ جو پیچھے گزر چکا ہمارے لیے واجب کیا ہے وہ میں ہوں جب ہمیں یہ گمان غالب ہو کہ اس کو میں اس چیز سے منع کروں گا یہ گناہ کر رہا ہے تو یہ باز آ جائے گا تو ہمیں روکنا واجب ہو جائے گا ہمیں روکنا کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اس طرح ہمیں گمان غالب ہے کہ یار یہ بے نماز نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو رام روم بن کرنا نیکی کی دعوت دینا کہ بھائی نماز پڑھ لے نماز پڑھ دے اور جانتے کہ میں اس کو کہوں گا تو یہ مان جائے گا نماز کے لیے آ جائے گا تو ایسے کو بتا دینا واجب ہے اچھا ایمان کی مضبوطی اگر چاہتے تو اس کا ایک بہترین طریقہ بتا دوں گا. ایمان مضبوط ہو جائے گا بتا دو مضبوط بہترین طریقہ ایسا بہترین کے سبحان اللہ سب کا ایمان انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا ہر اسلامی بھائی صرف دو کام اپنا لے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ صرف دو کام وہ یہ کہ ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے اور ہر ہفتے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں کیا ہوتا ہے بھائی نماز کی دعوت دیتے نا فرض کی دعوت دے رہے اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کتنے اسلامی بھائی جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ مسجد میں آ جاتے ہیں دیکھا آپ نے کافلے کی برکہ سے آپ دیکھیے کہ کافلے میں انفرادی کوشش کا کتنا موقع ملتا ہے آپ کو زہر کی نماز سے پہلے چوک درس دینا ہوتا ہے آپ کو دس گیارہ بجے کے آس پاس چوک در سے پہلے انفرادی کوشش کے لیے دکانوں میں اور مختلف اسلام بھائی کے پاس جانا ہوتا ہے وہاں آپ کو مطلب نیکی کی دعوت کا موقع مل آپ کا ایمان کی مضبوطی کا سامان امر علیہ سند نے قافلے کی صورت میں عطا فرما دیا ارے بھائی ان شاء اللہ حرام قطعی رشوت بھی حرام قطعی ہے اس کو کوئی حلال کہے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا ضرورت بتائے یا کچھ بتائے حرام قطعی کو حلال کہے گا تو کافر ہو جائے گا یہ حرام چیز کو حرام حرام کہنے والے کون ہوتے ہیں اب بس ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو حلال کو حرام بتاتے ہیں یہ جہالت کا شکار تو ہیں اور سخت قسم کے گمراہ ہیں ان کے کفر میں پڑ جانے کا شدید خطرہ ہے کسی بھی وقت کفر میں جا سکتے ہیں کیونکہ حلال کو حرام بتا رہے ہیں، حلال کو حرام بتانا بہت بڑی ضرورت ہے یہ حکم کفر تو جواری پر تھوڑی لگے گا حکم کفر جمے کو جائز جاننے والے پر لگے گا شراب کے حلال جاننے والے پر حکم کفر لگے گا جو شراب پی رہا ہے اس میں حکم کفر نہیں ہے جو جوا کھیل رہا ہے اس پر حکم کفر نہیں ہے جو ان کو جائز کہے کہ جوا جائز ہے یا شراب جائز ہے اس پر حکم کفر ہے آج کل بچوں میں گھروں میں بچوں کو جب تیار کرتے ہیں اس وقت وہ کاجل کا ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں اسی طرح بنی بنائی کچھ ایسی چمکدار سے اسپورٹس ملتے ہیں چیزیں ملتی ہیں جن کو یہاں بچوں کو چپکا دیتے ہیں بچوں کو جب آ, تو وہ, وہ اس کو بھی بندیا بندیا کے نام سے مطلب کہا جاتا ہے تو یہ چیز یہ علامت کفر نہیں ہے کفر یہ کفر نہیں ہے کفر کی علامت ہوتی تو شاید کوئی نہیں لگاتا جیسے کہ لگانے والے کو دیکھتے بندہ کہ یار یہ مسلمان تھوڑی ہے جیسے کہ سلیب ہے سلیب اگر کوئی لگائے ہوئے اپنے گلے میں ہو آپ بتائیں اس کو کیا کہیں گے آپ لوگ جی علامت گھمرا کہ دیکھنے جس کے پاس وہ علامت نظر ہے فوراً بندہ سمجھ جائے کہ مسلمان نہیں ہے تو فلاں طبقے سے اس کا تعلق ہے جو مطلب حلال کو حرام جانے اور حرام کو حرام اس صورت میں مسلمانوں کے لیے کچھ جو افعال ہیں وہ حلال ہیں اور وہ اس کو حرام اور شرک بتا رہا ہاں گمراہ ہے وہ بھی اچھا گمراہ بے دین بد مذہب منافع کافر مستاف جو بھی ہے ان کا حکم تو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے جو کہ جن کی گمراہی کفر تک پہنچ گئے وہ کافر جن کی نہیں پہنچے وہ کافر نہیں ہے ہاں جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں نا اس میں تو عرض کیا نا کہ کسی بھی ایک مستند عالم کی پیروی جس نے کر لی اس پر غریب نہیں ہے تو علماء کے اختلاف میں اس قسم کی رعایتیں دی گئی ہیں کہ جس عالم کی لیکن شرط یہ کہ عالم مستند ہو صحیح العقیدہ سنی ہو علماء علیہ سنت کے مابین جو اختلافات آتے رہتے بعض مسائل میں فروغ یاد میں اس میں جس کی پر عمل کر لے گا کیا مطلب چلے جو چند ہیں ان کے بارے میں ہاں تو اس کو محبت میں کریں کیا حرض ہے کوئی حرج نہیں میرا عقیدہ وہی ہے جو امیر علیہ سنت کا عقیدہ ہے. میرا مسلک وہی ہے جو امیر علیہ سنت کا مسلک ہے اس میں کوئی عرد نہیں ہے اصول عقائد تک نہیں جائز نہیں ہے یعنی وہ آگے بات ہوئی نا کہ یہ عقائد کی باتیں ختم ہوتی ہیں یقینی ہوتی ہیں وہ تو سب پر ہی ظاہر ہوتی ہیں سامنے والے کے لیے گویا کہ ایک صنعت دی جا رہی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں میں مسلمان ہوں وہ مطمئن نہیں ہو رہا تو بھائی سنو جو اللہ حدر کا عقیدہ نا وہی میرا عقیدہ ہے اب اس کو دھارس میں لے کے کہاں ٹھیک ہے ایک مستند شخصیت کا نام لے میرا عقیدہ وہی ہے جو امیر سنت کا عقیدہ یہ مطلب مقلد ہونا تقلید کرنا یہ ضروری ہے تقلید فروحیات میں ضروری یعنی اعمال میں تقلید ضروری ہے تقلید ہو اس طرح وہ امام اعظم حضد اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتا ہے جی جی اس کو نفس کی پیروی ہے نفس کی تقلید مطلب یہ تقلید نہیں, نہیں نفس کی پیروی ہے یہ کس کھاتے میں جائیں گے یہ لوگ نفس کی پیروی کہہ رہا ہوں مطلب گمراہ میں جائیں گے کہ گمراہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہیں جو علامات بیان کی گئی ہمارے معاشرے میں اور بھی پائی جاتی ہیں جیسے کہ زیادہ دور نہ جائیں پیچھے چلے جائیں ایک مہینہ کرسمس کا موقع آیا تھا تو یہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے یا ہندوؤں کا تہوار دیوالی وغیرہ کہلاتا ہے یا دشہرے کا موقع آتا ہے ان کا اس مواقع پر ان کو مبارکباد دینا ان کو تحائف بھیجنا ان کو مٹھائی دینا حرام حرام حرام حرام حرام, حرام،, حرام، سخت حرام میں لے جانے والا کام اور معذ اللہ اگر ان کی عید جو بھی ان کا دین ہے اس کی تعظیم کی نیت سے ایسا کر رہا ہے تو کفر ہو جائے گا روحی عقائد سے براد کیا جی فروعی عقائد سے مراد کیا ہے فروعی عقائد سے مراد کیا ہے فروعی عقائد سے مراد یہ ہے کہ جسے کہ حنفی شافی کا اختلاف بتائے گا نا اس کو مثال کو سمجھتے ہوئے یہ رکھیے آپ اصول یہ ہے کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اب آ گیا کافروں کے بچوں کا معاملہ ان کا کیا ہوگا جو بچہ نابالغ ہے نہ نا سمجھ ہے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا اصول تو یہ اب اس میں ایک فرو آ ایک مسئلہ فروعیہ آ گیا اس میں علماء مختلف ہو گئے بعض نے کہا کہ یہ بھی جہنم میں رہیں گے بعض نے کہا کہ نہیں بعض نے سکوت کیا تو یہ اختلاف آ گیا یہ بروئی عقائد کو سمجھنے کے لیے تو اس کا مطلب عالم ہونا یا معلومات ہونا ضروری ہے نا تو اگر مطلب کوئی جیسے پہلے بزرگان دن عقائد پہ یا اسلام پہ اگر لاتے تھے تو وہ ان کو دیکھ کر لوگ ان کی تکلیف کر لیتے تھے مطلب ان کی اتنا اسلام پہ قائم ہونا اور اس کو دیکھ کر اسلام لے آتے تھے اور پھر اس ان کی تکلیف پہ رہتے تھے ہر آدمی عالم کا ہونا مشکل نہ ان کو عقائد کا بتایا ہے جو ان کے عقائد ہوتے تھے ان کی وہ تکلیف کرتے تھے تو اس کے لیے کیا مطلب اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر عقائد کا معلومات ہی نہیں ہے عام عوام میں ہاں تو عوام کو تو ان معاملات میں وہ اتنا نہیں ہوتی سوج عوام تو بس یہ کہ جو علماء فرما دے نا ان کو وہ بس مال دے جیسے کے پیچھے بیان کیا گیا کہ عوام سے مراد کون سے طبقہ ہوتا ہے وہ جو علماء کی شعبہ میں بیٹھتا ہے اور مسائل علمیاں کون کو ذوق ہوتا ہے تو ان کے لیے اتنی بات کافی علماء نے اور اس کے حوالے سے جیسے کہ آج کل کے کالجز وغیرہ میں اور یونیورسٹی میں لڑکے جو چٹیاں باندھتے ہیں اور نظر آتے کہ یہ لڑکی ہے لڑکا پتہ نہیں پڑتا کیا باندھتے ہیں چوٹیاں چوٹیاں باندھتے ہیں اور بال لمبے رکھ کے محسوس ہاں یہ نہیں ہے حرام ہے حرام سلو حبیب میٹھے میٹھے اسلائی پر ہمارا مقصد کیا ہے ساری دنیا کے